السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحاب و من اهتدى بهدي و سن بسنته الى يوم الدين بعد معزز ومكرم بعيوب دوستو اللہ کے فضل و کرم اور کی توفیق سے ہر ہفتہ عشا کی نماز کے بعد داوا سینٹر کی اس مسجد میں عقیدے واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے گشتہ درس میں ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت تک اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے اور اس آیت کو آیت القرسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہوا ہے اور کرسی کا معنی اور مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مفصر قرآن کہا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا فرمائے تو سب سے بڑے قرآن کے جو معلم تھے یا مفسر تھے اللہ کے رسول کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ تفسیر کے جاننے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ الکرسی سے مراد اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہم نے کرسی نہیں دیکھا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار نہیں کیا نہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم کو دیکھا ہے یہ سب غیب سے متعلق ہے لیکن ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے کرسی کی شکل کیا ہے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے اس کا کوئی ذکر نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیثوں کے اندر ہے اللہ رب العامن کے کی قدم کیسے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی ہے اور اس سے حدیثوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن کیسے ہے اللہ ابامین زیادہ بہتر جانتا ہے مخلوق سے اس کی تشویح نہیں دی جائے گی نہ ہی مخلوق سے اس کی مثال دی جائے گی کیونکہ اللہ خالق ہے جیسے اللہ ابرامین اپنے نام اور صفات میں ایکتا ہے ایسی اللہ ابرامین کی جو صفات ہیں اس میں ایکتا اور اکیلا ہے لہذا اللہ رب العالمین کی کسی بندے سے کسی مخلوق سے کوئی تشبیح اور کوئی اس کی مثال نہیں دی جائے گی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے یہ غیب سے متعلق چیزیں ہیں آج کے درس میں آیت القرسی کا مختصر معنی اور مطلب ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے کیونکہ پوری آیت الکرسی یہاں پر مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو اس کا معنی اور مطلب بھی مختصر طور پر ہم کو جاننا چاہیے لیکن ایک اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ اور ہفتہ تیرہ اور چودہ جنوری اور اس کے بعد پھر بیس اور اکیس جنوری اس مسجد کے اندر ایک دور علمیہ ہونے والا ہے جی اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں لہذا یہ دو ہفتے آنے والے یہ کتاب کا درس نہیں ہوگا بلکہ ان دنوں میں یہاں پر انشاءاللہ شاء اللہ دور المیہ ہوگا جی آیت الکرسی تقریباً سارے مسلمان بھائیوں کو یاد ہے بڑی عظیم آئے تھے اللہ القرشی اللہ الا اللہ الہ القیوم یہ اس کا شروع کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ لا الہ اللہ کہ اللہ ہی سب کا معبود حقیقی ہے نہیں ہے کوئی مبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی اور اس میں آپ دیکھیں گے جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو نفی ہے پہلے نفی کی گئی کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے بعد کی پھر اس بات کیا گیا کہ الا مگر اللہ رب العالمین یعنی کوئی معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو جب نفی اور اسبات دونوں جب ملتے ہیں تو حسر کلی ہوتا ہے یعنی گویا کی اللہ کے علاوہ جو بھی معبود کہلاتے ہیں یا جو جنہیں لوگ سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے اور اکیلا معبود صرف اللہ رب العالمین کو ثابت کیا گیا ہے یہ لا الہ اللہ کا معنی اور مطلب اگر صرف نفی ہو تو یہ الہاد ہو جاتا ہے انکار ہو جاتا ہے یعنی ہم یہ کہیں کہ لا الہ کوئی معبود نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے سب کا انکار ہو گیا تو یہ الہاد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ لا عاہماں کوئی نہیں کھڑا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سب کی نفی کر دی کہ کوئی نہیں کھڑا ہے کسی کے لیے کھڑا ہونا ہم نے ثابت نہیں کیا اس لیے یہ جو حسر بنتا ہے نفی اور اس بات دونوں ملانے سے اگر صرف اس بات ہو تو بھی دیگر چیزوں کی نفی نہیں ہوتی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ الا ٹھیک ہے اگر صرف کہیں کہ الا اللہ مگر اللہ رب العالمین یا یہ ہم یہ کہیں کہ جو ہے اللہ الہ کہ اللہ معبود ہے مان لیجیے اگر ہم یہ کہیں اس بات صرف کہیں اس میں نفی نہ ہو یہ کہ اللہ الہ اللہ معبود ہے تو اس میں اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود باطلہ ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بھئی اللہ بھی معبود ہے اور بھی معبود ہیں اس لیے صرف اس بات سے بھی کیا ہے نفی نہیں ہوتی حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جیسا یہ کہیں کہ زید ان قائم زید کھڑا ہے تو اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ زید کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا ہے زید بھی کھڑا اور لوگ بھی کھڑے ہیں ہے, ہے کہ نہیں جیسا ہم یہ کہے کہ اللہ اللہ اللہ معبود ہے ٹھیک ہے تو اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے یہ ثابت ہوتا کہ اللہ بھی معبود ہے اور بھی معبود ہوں گے لیکن جب ہم نے یہ کہا اللہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ تو ہم نے اللہ کے علاوہ سب سے اس کی نفی کر دی اور ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی ہم سب کا معبود حقیقی اسی کو حسر کلی کہا جاتا ہے ہم یہ کہیں کہ لا قا الا اللہ زید نہیں کوئی کھڑا ہے مگر زید مثال سے بات سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں صرف زید کھڑا ہے سب کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ الا نہیں معبود مگر اللہ تو اس کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار کر دیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے معبود ہونے کو ثابت کیا گیا اسی کو نفی اور اس بات کہا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ اہل یہ ہمارا کلمہ ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور یہ سب سے افضل ذکر بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریس ابد الکر الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیونکہ اس میں سب سے اہم حقیقت کا انسان اقرار کرتا اور اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان سب کا انکار کیا جاتا ہے اس لیے سب سے افضل ذکر کیا لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر اور یہ مکمل لا الہ الا اللہ سے مکمل ذکر بنتا ہے صرف لا الہ کوئی ذکر نہیں ہے یا صرف الا اللہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے یا اللہ اللہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے یا صرف اللہ کہنا یہ بھی ذکر نہیں ہے کیا ذکر ہے لا اللہ آپ دیکھیں گے بہت سارے جو صوفیا ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے لا علاح اللہ ضربے لگائیں گے سانس ایسی لیں گے کان ایسا کرتے ہیں چہرہ ایسا بناتے ہیں لا المستان دیکھیے یو وغیرہ پر وہ آتا ہے کیسے وہ ذکر کرتے ہیں جی ہاں اور کچھ کہیں, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو. کچھ کہیں گے اللہ اللہ اللہ کچھ کہیں گے ال لہ اللہ ا اللہ کچھ صرف اللہ اللہ کہیں گے یہ سب ذکر نہیں ہوتا ہے ذکر ہمارے بھی فرمت اللہ کی سب سے افضل ذکر لا الہ اللہ ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ازکار ہیں اپنے بنائے ہوئے ذکر کیونکہ جب آپ صرف لا اللہ کہتے ہیں تو آپ سب کا انکار کر دیا آپ نے کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مابود نہیں کوئی مابود نہیں ڈٹے جا رہے کہے جا رہے ہیں آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں زبان ٹیڑی میڑھی کر رہے ہیں سینے میں ضربے مار رہے ہیں اور پتا نہیں کیا کیا شکل اور آواز بنا بنا کر کے لوگ نکالتے ہیں دیکھے یوٹیوب ہی پر لائٹ بند کر کے اور اندھیرا کر کے لوگ اس سب پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بات کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ یہ سب بدعت ہیں یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا صرف اللہ صرف اللہ اللہ یا صرف اللہ اللہ یا صرف اللہ یا یا اللہ ہو اللہ ہو یہ کوئی ذکر نہیں ہے پورا ذکر کیا ہے مکمل جو ذکر ہے پورا کلمہ پڑھنا لا الہ الا یہ مکمل ذکر ہے جی ہمارے میں فناتے ہیں جو انسان دنیا سے جاتے وقت اس کی آخری گفتگو لا اللہ ہو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ مرتے وقت اگر کہہ لیا تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا یا دنیا میں تھا تو شرک بھی کرتا تھا کفر بھی کرتا تھا اور نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا لیکن آخر وقت میں اس نے کہہ دیا فوراً روح نکل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایک تو مطلب اس کا یہ کہ جو اہل ایمان ہیں اہل توحید ہیں انہیں کو عام طور پر اس کی توفیق ملتی ہے کتنے اہل ایمان ہیں آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں نہیں ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن زندگی بھر انہوں نے وہ توحید پر قائم رہے شرک سے دوری انہوں نے اختیار کی بداعت سے دوری اختیار کی اللہ کی عبادت کی تو اگرچہ آخر وقت میں کلمہ ادا نہیں کیا اگر ان کے نیک اعمال ہیں توحید ہے شرک نہیں ہے تو جنت کے حقدار ہوں گے وہ یعنی کہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے آخر وقت میں تو اور اگر کوئی زبان سے کہہ دیا مان لیجئے اس کی زبان سے ادا ہو گیا آخر وقت میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا اگر اس کا عمل اس کے برعکس تھا ہمیشہ شرک کرتا تھا ہمیشہ جو ہے وہ خرافات کرتا تھا اللہ کے بات نہیں کرتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا اور دین کا مذاق اڑاتا تھا مان لیجئے یا اس طرح کی باتیں اس کی ہاں تھی تو اگر آخر وقت میں اس کی زبان سے کلمہ ادا بھی ہو جائے گا تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا وہ جی ہاں کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے انسان دین سمجھتا ہے ساری حدیثوں کو نکالنے کے بعد سامنے رکھ کر کے جو معنی ہوتا ہے وہ معنی دین کا بنتا ہے تو یہ جو لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے اور یہ مکمل انسان کو پڑھنا لا الہ الا اللہ اس کو آدھا پڑھنا یا صرف آخر کا پڑھنا صرف شروع کا پڑھنا یا اس کو پڑھنے کے لیے کچھ ایسی شکلیں اور ایسا طریقہ اختیار کر لینا جو نبی ثابت نہ ہو وہ سب طریقہ اختیار کرنا یہ سب وداعت کہلاتا ہے اسلام بہت سیدھا سادہ ہے اور بڑا سادگی پسند ہے اسے انسان زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے یہی ذکر ہے صرف اللہو کہنا اللہ کہنا اللہ صرف کہنا یہ ذکر نہیں کہلاتا ہے تو اللہ اللہ اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اللہ ہی سچا معبود ہے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا پھر کیا الحی القیوم الحیّ اللہ رب العالمین کا نام ہے الحائی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا زندہ اور کامل حیات والا ہمارے پاس بھی زندگی ہے لیکن ہماری زندگی ناقص ہے کمال نہیں ہے انسان ایک متعینہ مدت جیتا ہے اس کے بعد مر جاتا ہے یہ اور دیگر مخلوقات ہیں تو مکمل زندگی اور حیات ایک کاملہ کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے ایسی حیات جس سے پہلے عدم نہیں تھا اور بعد میں زوال بھی نہیں ہوگا یعنی اللہ اربامین ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ ابراہین کب سے ہے نہیں یہ سب کہنا غلط ہے اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا جی ہاں اسی لیے خدا کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے لیکن خدا کے اندر جو معنی ہے وہ معنی صحیح نہیں ہے خدا معنی خدا کے اندر آنے کا مانا ہے جو خود آیا یہ خدا کا معنی ہوتا ہے یہ فارسی لفظ خدا جی جب اسلام پہنچا فارس میں تو چونکہ ان کی زبان فارسی تھی تو اس زمانے میں جو ایسی ذات جو کمال والی ذات ہو ہمیشہ رہنے والی ذات ہو یا جس کو اس زمانے میں لوگ بڑا سمجھتے تھے تو ان کو خدا کہتے تھے اور جب خدا کہتے تو ایسی ذات کا تصور دل میں آتا تھا جو انسانوں سے الگ ہے تو اس کا ترجمہ انہوں نے اللہ کا خدا سے کر دیا حالانکہ اللہ رب کا کے ذاتی نام ہے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی نام یہ خدا سے ترجمہ کرنا وہ معنی اس کے اندر پورا نہیں آتا ہے اللہ رب برامین کے اندر جو آتا ہے کیونکہ اللہ کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے یہ الہ سے بنا ہوا ہے یعنی عبادت کے لائق اللہ خدا کے اندر یہ معنی عبادت کا نہیں آتا ہے خدا کے اندر عبادت کا معنیٰ نہیں آتا ہے اسی لیے اگر کوئی نو مسلم ہے یا کوئی ان پڑھ ہے جاہل ہے یا سیدھے سادھے مطلب بوڑھے لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہمیشہ استعمال کرنا یا یہ کہنا کہ اللہ کا معنی ہی خدا ہے یہ صحیح اور درست نہیں ہے سمجھانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طور سے نئے مسلمانوں کو جو اس کا مطلب نہ سمجھتا لیکن جو معنی اللہ کا ہے وہ خدا کا معنی وہ نہیں ہو سکتا خدا کا ایک مانا تو یہ کہ خدا آیا جبکہ اللہ تعالی آیا نہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالی کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ ہی ہمارا محبود حقیقی ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے خدا کے اندر یہ معنی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ لفظ یہ عبادت کا لفظ مانا نہیں آتا خدا کے اندر جی ہاں نمبر تین خدا اس زمانے میں بڑی ذات کے لئے لوگ استعمال کرتے تھے جو جن کی لوگ پوجا کرتے تھے یا جن کی لوگ عبادت کرتے تھے یا اس طریقے سے جن کو بہت بڑی ذات سمجھتے تھے اس کے لیے استعمال کرتے تھے اس لیے لوگوں نے خدا کا لفظ استعمال کر لیا نمبر چار جو ذاتی کسی کا نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے کیا آپ اس کا ترجمہ کر دیں میرا مختار نام ہے میرا ہر زبان میں مختاری نام رہے گا ترجمہ نہیں کیا جائے گا آپ کا جو نام ہے چاہے انگلش میں لکھیں چاہے فرینچ میں لکھیں چاہے جو ہے فلپینی میں لکھیں چاہے چائنا میں لکھیں جو حقیقی اور ذاتی نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا وہ نام اسی نام سے اس کو پکارا جاتا تو اللہ رب العلامین کا جو اس میں آزم ہے وہ اللہ ہے وہی حقیقی نام اللہ رب الامین کا جی باقی اور وصفی نام ہے اللہ کے الحیح وصفی نام ہے القیوم السلام یہ سب وصفی نام ہے لیکن جو اللہ رب العلامین کا حقیقی نام ہے وہ اللہ رب اللہ ہے جی ہاں اس لیے اس کا ترجمہ کرنا کہ یہ اس کا مانا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے جی ہاں میں نے بتایا کہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیا جائے کہ جو لفظ ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ لفظ اللہ کا پورا معنی نہیں بیان کر سکتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ترجمہ کر دیا یا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے بات کہی بہرحال تو الحیٰ یہ کیا ہے اللہ رب العامین زندہ اور ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ سے ہے وہ کبھی اللہ رب العامین کو جو ہے فنا لاحق نہیں ہو گا۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی اللہ کا معنی ہمارے آپ کی زندگی ہے لیکن یہ نقش ہے اس کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک متعینہ مدت تک انسان جیتا ہے مخلوقات ہیں سب فنا ہو جائے من علیہ فان جو بھی سرح زمین پر سب فنا ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ ہی کے لیے ہمیشہ کی ہے اللہ ہمیشہ رہنے والا جی تو الحی کے معنی ہمیشہ سے جو ذات ہو اور ہمیشہ رہنے والی القیوم القیوم کا دو معنی ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسی ذات جو بنفسی صحیح قائم ہے نمبر دو جس کی وجہ سے مخلوقات یا کائنات قائم ہے یہ القیوم کا معنی ہے اللہ رب العامین کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ رب علامین ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا تو اللہ رب الامین جو ہے ہمیشہ سے قائم ہے اور اللہ تعالی ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے اللہ دوسروں کو قائم رکھنے والا القیومانے خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا تو اللہ ہی دوسروں کو پوری مخلوقات کو آسمان اور زمین کو سب کو اللہ اقبام قائم رکھنے والا اللہ تعالی کرشاد امن آیات ہی انتپو مسلم والا اور دب امر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالی کے حکم سے قائم ہیں ہم اور آپ زندہ اللہ کے حکم سے ہیں ہم اور آپ قائم اللہ کے حکم سے ہیں دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ رب اور آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں لہذا قیوم کا دو معنی ہے کہ ایک تو خود قائم رہنے والا ہمیشہ رہنے والا اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب الم گویا کہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. کیونکہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ خود سے قائم نہ ہو تو اس کا مطلب ہی کوئی اللہ کو قائم رکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ بال اللّہ تعالیٰ کے لیے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے اور اللہ ہی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اللہ ہی کو جیسے دنیا قائم ہے آسمان و زمین سب اللہ البرامین کے حکم سے قائم تو میں معلوم ہی ہوا کہ اللہ البراہین کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کوئی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ ہی سب سے بے نیاز اللہ و اللہ ہی سب سے بے نیاز اللہ ہی غنی ہے ہم سب اللہ کے فقیر ہیں اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے حکم سے ہم پائن ہیں ہماری زندگی اللہ کے حکم سے باقی ہے دنیا کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اللہ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا جس جی دن حکم آ جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی اللہ کا حکم آ جائے گا ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے سب کے سب موت کے آغوش میں چلے جائیں گے تو اللہ کا حکم آ گیا دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالی کی وجہ سے دنیا قائم ہے اللہ تعالی کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہے تو القیوم کا جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بے نفی ذات ہی قائم ہے اور اللہ اربامن دوسروں کو قائم رکھنے والا تو یہ دو جو صرف نام ہے اللہ کے الحائی والقیوم بہت ہی اہم نام ہیں اللہ رب العالمین کے الحائی میں اللہ کے ذاتی کمال کا اظہار ہے اور القیوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے یا ملکیت ہے اور اللہ ابراہین جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اس میں کمال کا اظہار ہے کیونکہ اللہ ابراہین کی وجہ سے دنیا قائم اور الہی یہ اللہ تعالی کا جو ذات جو ذاتی جو کمال ہے اس میں الہی کا اظہار ہے اور القیوم کے اندر جو سلطانی کمال ہے اس کا اظہار ہے یعنی اللہ برہمین ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے اللہ ہی پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اللہ پوری دنیا کو قائم رکھنے والا تو یہ جو دو نام ہیں اللہ ابراہین الحیہ القیوم یہ بہت ہی اللہ ابراہین کے اہم نام ہیں اور یہ نام پرانے کریم کے اندر تین مقامات پر ایک ساتھ آئے ہیں ایک تو آیت الکرسی کے اندر ہے اور دوسرا جو ہے عال عمران کے آیت نمبر دو میں اللہ اللہ الہ الا القیوم وہاں بھی یہ آئے ہے اللہ اللہ اللہ القیوم سور عبران کی آیت نمبر دو ٹھیک ہے اور تیسری بار سورہ تہا کے اندر تہا کے اندر جو ہے جو سورہ مریم کے بعد ہے اس کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ اللہ مات للحی القیوم اور اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سارے چہرے حی اور قیوم کے سامنے کیا ہوں گے سب جھکے ہوئے ہوں گے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے چہرے یعنی پورے سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے تو یہاں بھی الحیہ اور القیوم کا لفظ آیا ہوا ہے یہ نام آئے तो تو تین جگہوں پر یہ لفظ جو ہے آیا ہوا ہے یہ دو نام ایک ساتھ آئے ایسے حدیث کے اندر بھی یہ دو نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں جو بڑی پیاری حدیث ہے بہت پیاری دعا ہے اس دعا کو ہر بندے مومن کو یاد رکھنا چاہیے اور صبح و شام چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے کیا دعا ہے یا حی یا قیوم اسلح علی تو بہت ہی پیاری دعا اس میں انسان کی آج کا اظہار ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور انسان یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں مجبور ہوں تو حیو قیوم ہے تو ہی سب کو قائم رکھنے والا زندہ رہنے والا ہم تیری رحمت کی مدد طلب کرتے ہیں ہماری ہر شان کو ہماری ہر حالت کو اللہ تعالیٰ تو اس کی اصلاح کر دے درست کر دے اور مجھے اپنی طرف ایک لمحے کے لیے بھی آگ جھپکنے تک بھی مجھے میرے حوالے مت کر یعنی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تو میری حفاظت کر مجھے اپنے حوالے نہ کر کیونکہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے تو یہ دعا میرے بھائی انسان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے صبح شام اور ہمیشہ یہ دعا یا حا پیوم بے رحمت کا استغیز اسلحلی شنی کلو پورے معاملات پورے حالات سب کچھ ہم نے اپنے اپنے حالات کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ تو ہمارے اصلاح کر دیا درست کر دے اور ولا تو کلنی طرفت کبھی بھی مجھے میرے حوالے آگ جھپکنے تک بھی نہ کرنا ہم تیرے محتاج ہیں تو ہی ہم کو قائم رکھنے والا تو زندگی دینے والا اور ہم سب تیرے محتاج ہیں لہذا اللہ رب برامن تو کیا کر ہماری حفاظت فرما یہ دعا انسان اگر پڑھتا ہے تو اللہ المن اس کی حفاظت کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اس کی حالات کی صلاح کرتا ہے اور اس طریقے سے اللّہ تعالی اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے لوگ اس کو دھوکہ دیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ ہم نے پورا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جب اللہ کے حوالے کر دیا جو قیوب ہیں اور ہے ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہمیشہ سے زندہ اور رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہے گا جب ہم نے اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے حوالے کریں گے تو ہم کمزور ہیں اور کمزور کسی کمزور کی حفاظت نہیں کر سکتا کوئی انسان اگر ڈوب رہا ہو اور آپ اسے ایک دھاگا پھینک دیں اور کہ دھاگا پکڑ کر کے نکل آؤ تو وہ دھاگا اس کی کیا حفاظت کرے گا لیکن اگر آپ زنجیر پھینکتے ہیں مضبوط رسا پھینکتے ہیں بہت مضبوط رستہ جو ٹوٹنے والا نہ ہو تو وہ رستہ پکڑ کر کے وہ انسان آ سکتا ہے لیکن اگر آپ دھاگا پھینک دیں ایسی رسی پھینک دیں جو بہت پتلی ہو ٹوٹ جانے والی ہو تو انسان اس کو دیکھے گا تو اسی ڈوب جائے گا کہ رسی ہمیں کیا بچائے گی کو پکڑوں گا تو رسی ٹوٹ جائے گی ہم کنارے کیسے جائیں گے تو اسی طریقے انسان اگر اپنے آپ کو طاقتور کے حوالے کرتا ہے تو اسی صورت میں انسان کو طاقت بھی ملتی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے کیونکہ ہم سب کمزور ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں اور جو طاقت ہے بھی جو قدرت ہے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت ہے اور اللہ رب العامین ہی قدیر ہے اور وہی طاقت والا ہے تو یہ دعا انسان کو ہمیشہ جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے سنن ترمیزی کی صحیح حدیث ہے اور یہ دعا یاد رکھ رہ لیجیے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود رسینت ولانؤ اللہ رب کو نہ اونگ ہے اور نہ ہی جو ہے اسے نیند آتی ہے سنا کے معنی ہوتے اونگ کے نیند سے پہلے جو جس کو اپنے یہاں جھپکی کہتے ہیں سے پہلے جو چیز آتی ہے اس کو اونگ کہا جاتا ہے اور عربی زبان کو سنا کہتے ہیں نواس بھی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے اور یہ جو قیومیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو کامل حیات اس کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہ آئے کیونکہ اونگ آنا نیند آنا یہ نقش ہے اور یہ ایب ہے اور اللہ ہر نقص اور ایب سے پاک ہے اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مدبر ہے تدبیر کرتا پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. تو جو نظام چلانے والا ہو اگر اسے ہی اون اور نیند آ جائے تو نظام نہیں چلا سکتا ہے. اور یہ عجز اور نقص ہوگا گویا کہ انسان اس کا محتاج ہے جبکہ اللہ ربامن کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کی جو صرف کا جو نام ہے القیوم اور الحی جو اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اون ہے اور نہ اسے ہی اسے نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے اس اج سے اور نقص سے اللہ ابین کی ذات پاک ہے بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کے لیے کمال ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العامین کے لیے وہ نقص ہوتی ہیں جیسے اون گانا نیند آنا یہ ہمارے لیے کمال ہے تندرستی کی علامت ہے اگر کسی کو نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس طریقے سے بندوں کے لیے تو کمال ہے لیکن اللہ رب علامین کے لیے نقش ہے کھانا پینا جیسے بندوں کے لیے کمال ہے لیکن اللہ حرب العلامین کے لیے نقش ہے وہ کیونکہ اگر انسان نہیں کھائے گا نہیں پیے گا تو مر جائے گا بندہ اس کا محتاج ہے تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو بندوں کے لیے کمال ہے مخلوقات کے لیے لیکن اللہ رب علامین اس سے پاک ہے برتر ہے کیونکہ کسی نہ کسی نہ آئیے سے اس کے اندر نقش ہے اگر ہم نیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نیت کے محتاج ہوگے اور جب اس کے محتاج گے تو یہ نقش ہے انسان کسی کا محتاج ہو جائے ایسے کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو ہم کھانے کے محتاج گے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے بندے کے لیے کمال تو ایک طرف سے ہے لیکن دوسری طرف سے اس کے اندر نقش بھی ہے مطلب اس کے یہ بندے کے نقص کو, کو ظاہر کرتا ہے اس کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اس کا محتاج اس کے بغیر نہیں جی سکتا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو بہت ساری صفات بندوں کے لیے مخلوقات کے لیے کمال ہیں لیکن اللہ رب العامین کے لیے نقص ہے بیوی بی کا ہونا اولاد کا ہونا یہ بندے کے لیے کمال ہے جس کے اولاد نہ ہو اس کے لیے نقص ہے یہ لیکن اللہ رب العامین کہ نہ بیوی بی ہے نہ اولاد ہے کیوں اس لیے کہ جہاں یہ کمال ہے وہیں اس کے اندر نقص بھی ہے کمی بھی ہے گویا کہ بندہ اس کا محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو بندوں کے لیے کمال لیکن اللہ کے لیے کمال نہیں بہت ساری صفات ایسی جو اللہ کے لیے کمال ہیں لیکن بندوں کے لیے کمال نہیں ہیں جیسے تکبر یہ اللہ کے لیے کمال ہے بندوں کے لیے کمال نہیں ہے یہ بندوں کے لیے کمزوری ہے یہ یا ایب ہے یہ کہ اگر بندہ تکبر کرتا ہے غمن کرتا ہے غرور کرتا یا ظلم کرتا ہے ظلم کرنا حرام ہے منع سب کے لیے اللہ براہن بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن جو تکبر ہے یہ تکبر کمال ہے اللہ رب براہین کے لیے لیکن بندوں کے لیے نقش ہے موت آنا کیا ہے یہ اللہ تعالی کے لیے حیات زندہ ہمیشہ یعنی ہمیشہ قائم رہنا یہ اللہ کے لیے کمال ہے لیکن بندوں کے لیے کمال نہیں ہے یہ بندوں کے لیے موت کمال ہے اللہ کے لیے موت کمال نہیں ہے کیوں بندوں کے لیے موت کمال ہے اگر موت نہ ہوگی دنیا کا کیا حال ہوگا کوئی اگر کوئی انسان ہو جو بستر پر پچیس سال سے پڑا ہوا ہو سب لوگ دعا کرتے ہیں کب اس کی موت ہو جائے گی کب اس کی موت اس کے با... بیٹے بھی دعا کریں گے اس کی اولاد بھی دعا کرتی اس کے رشتے دار بھی دعا کرتے ہیں تو اگر انسان کے لیے زندگی ہی رہتی پوری دنیا کے اندر کبھی اس کو موت نہ آتی تو دنیا کا کیا اثر ہوتا دنیا کا کیا حال ہوتا آپ خود سوچیے اس لیے موت بندے کے لیے کمال ہے یہ اللہ کے لیے عجز اور نقص ہے یہ اللہ کے لیے قیومیت یہ کمال ہے بندے کے لیے نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے کی کمال ہے بندے کے لیے کی نہیں ہو سکتی اللہ نے فرمادے کو ماں جہاں اللہ علیہ قبل کل خرد ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے کی نہیں بنائی کیونکہ انسان اگر ہمیشہ رہے گا دنیا کی حالت بدل جائے گی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس لیے اللہ رب المین کے تو یہ کمال ہے ہمیشہ رہنا بندوں کے لیے کمال نہیں ہے تو بہت ساری صفات جو بندوں کے لیے کمال ہے اللہ کے لیے اجذ ہے بہت ساری صفات جو بندوں کے لیے اجذ ہے اور اس میں اللہ تعالی کے لیے کمال ہوتا ہے تو یہ جو متا علم حاصل کرنے سے قران اور حدیث کے پڑھنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو سمجھ میں ہیں صحیح مسلم کی حدیث ابو موسی شری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پانچ باتیں لے کر کے کھڑے ہوئے یا پانچ باتیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلی بات کیا بتائی پہ بتائی انہوں اللہ ابرامین کو نیند نہیں آتی ہے اور نہ یہ اللہ کے لیے مناسب ہے کسی نیند آئے کیونکہ نیند نقص اور عجز ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے مبرہ ٹھیک ہے دوسری بات کیا بتائیے فض القست قسط کو میزام کو اٹھاتا ہے اور اس کو اس کو نیچے کرتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے یعنی دنیا کے اندر مہنگائی آتی ہے یا یعنی اس طریقے سے قیمتیں کم ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں کسی کو عزت ملتی ہے کسی کو ضلعت ملتی ہے ساری چیزیں کرنے والا اللہ اللہ, اللہ کیا بناتا ہے اور اللہ عمہ مالک الملک تو تین ملک کا منتشا وہ تنزیم الملک کا منتشا وہ تو منتشا وہ تذل و منتشا اللہ تعالیٰ تو ہی ملک کا مالک ہے بادشاہ کا مالک تو ہی ہے جس, تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا جسے چاہتا چھین لیتا ہے جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا ذلت دیتا تو اللہ تعالی بندوں کو اٹھانے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا ایسے قیمتوں پر کرنے والا نیچے کرنے والا یہ سب اللہ رب کے اختیار میں اللہ کے ہاتھ میں یہ دوسری بات ہو گئی يرفع و يله امر الليل قبل امر النهار و امر تیسری بات کے امام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے طرف دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل کو جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل کو پیش کر دیا جاتا ہے عرفا علیہ اور یہ فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں رات آنے سے پہلے دن کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور دن آنے سے پہلے رات کے اعمال اللہ اب عامن کی طرف پیش ہوتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش پر اللہ اب علامن اس لیے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اس میں بھی دریل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے اوپر ہے عرش پر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہوتی تو اعمال کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ اربراہن اوپر ہے تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ رات آنے سے پہلے دن کا عمل اور اس میں اس بات کر اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگر دن کے عمل میں ہمارے یہاں کوئی رہ گئی ہے کوئی کمی ہے تو ہم اس کو پوری کر لیں رات آ گئی ہے اس کا آپ اسے عمل کو جو کمی رہ گئی تو اس کمی کو دور کر دیں یا جو عمل رہ گیا چھوڑ دیا تھا آپ نے کوئی کوتاہی تھی کوتا ہی کو دور کر دیں عمل جو چھوڑ دیا تھا اس عمل کو آپ پورا کر لیں گویا کہ اللہ ابامن کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ رات آ گئی دن میں جو کوتاہی تھی کوتاہی کو دور کر دو جو گناہ کیے تھے گناہ کو چھوڑ دو جو نیک کے اس نیک امال پر قائم رہو رات گزر گئی رات میں گنا ہو گیا گناہ کو دن آنے سے پہلے چھوڑ دو دن مل گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے موقع ملا اللہ کی طرف سے لہذا اس موقع کو غنیمت جانو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ جو گناہ کیے تھے گناہ کو چھوڑ دو جو خامیاں رہے گی دور خامیوں کو دور کر دو اور جو نیک امال تھے ان نیک اعمال پر قائم رہو دائم رہو گویا کس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا چوتھی بات ہم نے کیا فرمائی حجاب ہو نور اللہ ارب الامن کا جو حجاب ہے نور ہے اللہ کا حجاب نور ہے لو جی من کش رقاص و من منائے یہ پانچ ہی بات ہمارے بن فرمائی کہ اگر اللہ تعالی اس حجاب کو ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہ ساری کی ساری چیز کو اللہ تعالی کے حجاب کا نور جو نور ہے اس کو جلا کر کے خاک کر دے یا اللہ تعالی اگر اس پردے کو ہٹا دے اس حجاب کو ہٹا دے جی ہاں اللہی آسمان و زمینوں کا نور ہے اللہ نور السماوات والعرض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اور اللہ کے نام میں سے ایک نام نور بھی ہے اسے انسان نام رکھتا ہے جی تو اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک ساری مخلوقات اس نور سے جل کر کے خاکستر ہو جائے رات ہو جائے اگر اس پردے کو یا اس حجاب کو ہٹا دیا جائے تو اس حدی صدیقہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب کو نیند نہیں آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ زیبہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نید آئے کیونکہ اجر اور نفس ہے اور اللہ رب ہر نفس سے پاک ہے اور پھر اللہ ماتا کہ لہو معاف اسلام آباد کہ اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کے اندر تمام چیزوں کا مالک نمبر ایک اور وہی حقیقی مالک ہے آسمان اور زمینوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ آسمان و زمینیں کے اندر پائے جانے والی تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے ہم حقیقی مالک نہیں ہیں ہماری ملکیت ادھوری ہے ہم ہمارے پاس گھر ہے ہم کہتے ہیں ہم گھر کے مالک ہیں ہمارے پاس دکان ہم کہتے ہیں دکان کے مالک ہیں کار ہمارے پاس ہے کہتے ہیں کار کے مالک ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر ہم مالک ہیں کار آپ نے بیچ دیا دوسرا مالک ہو گیا ہم دنیا سے چلے گئے اس زمین کا مالک ہماری اولاد یا ورثہ ہو جائیں گے اس گھر کا مالک ہمارے اولاد ورثہ ہو جائیں گے ہم اس کے مالک نہیں رہیں گے اور جب دنیا ختم ہو جائے گی ابھی بھی اللہ تعالیٰ پوری زمین و آسمان پوری کائنات کا مالک ہے اور ہمیشہ سے مالک رہے گا سب اسی کے ہاتھ میں سبزی کے اختیار میں اللہ رب کے تو اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین و جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ نے سب کو پیدا کیا آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کے سب مخلوق ہیں سب کو اللہ رب نے پیدا کیا سب مخلوق تیسری چیز ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں بندے ہیں سب اللہ کے غلام ہے سب سب اللہ تعالیٰ کے محتاج غلام اپنے مالک کا اپنے آکا کا محتاج ہوتا ہے تو سب اللہ علام کے محتاج ہیں یہ تین چیزیں گویا کہ اس کے اندر ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک حقیقی مالک وہی ہے نمبر دو اللہ ہی سب کا خالق ہے یہ سب مخلوق ہے زمین و آسمان کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ ان کو پیدا کیا نمبر تین سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں سب اللہ کے غلام ہیں سب کو اللہ کی بات کرنا ہے سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے معروف ہیں اور آسمان سات ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں سور طلاق اللہ ماتا ہے اللّہ خلا سب آسما واتم و بن العرد اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور سات زمینیں بھی آسمان جیسے پیدا کی تو جہاں سات آسمانیں ہیں وہیں سات زمینیں بھی ہیں قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من استا اسی برم المل ارض ظلمن جو ایک زمین جو ایک بالشت بھر زمین کسی کا ظلم کے طور پر لے گا حلب کرے گا توعقہ اللہ یاه يوم القيامه من سبع ارضین اللہ تعالی اس کے گلے میں سات زمینوں کا توق پہنائے گا یعنی ایک بارش بھر اگر آپ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کریں گے تو سات زمینوں کا توقع اللہ علبام انسان کے گلے کے اندر پہنائے گا یعنی ظلم ہے یہ کہ ہم کسی کے زمین پر کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کریں ہمارے یہاں لوگ بہت بہت بخاری مسلم کے عدیث ہے. ہمارے یہاں لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں ایک ایک فٹ دوسرے کے زمین پر انسان قبضہ کر لیتا ہے یا اس طریقے سے کھیتی باڑی ہے تو انسان جو ہے کھیت کو بڑھاتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر بار جو ہے بڑھاتا رہتا ہے کی زمین میں داخل ہو جاتا ہے یہ کیا میرے بھائی بہت بڑا ظلم ہے یہ حرام شریعت کے اندر جی ہاں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ساتھ زمینوں کا توپ اور پٹا پہنا گا کہ انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ سات زمین کو اپنے گلے کے اندر اٹھا سکے نہیں برداشت کر پائے گا انسان دنیا کے اندر ایک معمولی وزن ہے تو ساز زمینوں کا وزن انسان کیسے برداشت کر تو بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ انسان کسی کی زمین پر یا کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرے اللہ رب اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو یہ سزا دی جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں سات زمینیں ہیں سات آسمان ہیں وہیں پر سات زمینیں بھی ہیں اللہ ربراہین نے پیدا کی ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ ببرامین کی عظمت کہ ساری مخلوقات اللہ رب العلامین نے دنیا کے اندر پیدا کر کے رکھی ہیں یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور باقی جو ہیں انشاءاللہ اللہ آنے والے دنوں میں اس کی مختصر تفصیل اشرح ہم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ حرب ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ توحید پر ہم سب کو قائم رکھے آمین و صلاب محمد و علیہ مین و ثاکم اللہ وسلام علیکم اللہ وبرکاتہ